اللہ رحمن و رحمۃ اللہ صحم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صنعمر صبر باقی تمام سامعین خان برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سندارت نمبر چھ سو اٹھاسی ابلگ تین سو تیس ہے چھ سو اٹھاسی دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہیں اور تین سو تیس اوراد فتح کے اولاد فتح میں ہم اسمال اسما میں ہیں اوراد فت اور میں سے اور رسم الحسنہ میں سے یس مقدس نمبر اکیس العلیم یا علیم کی توضیح ہے یا علوم ہم تین عنوان سے بات کرتے ہیں پہلا اس کے لغوی اور تو عمانی و توضیحات یہ عنوان ختم ہوا ابھی دوسرا عنوان العلیم و قرآن پاک میں اس عنوان سے اس مقدس قرآن پاک کے مختلف حیطوں میں ذکر ہوا ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی توضیح ہیں. اب کو دے رہا ہوں کتاب خصوصیت ہے اسمال حسنہ ہاں جو اردو میں جو ہے لکھا گیا اور اسمال حسنہ کے شاہ نسبۃ الجام کتاب نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے ان کے قول کے مطابق مقدس قرآن پاک میں جو ہے ایک سو ستاون مرتبہ آیا ہے ہاں جی بندھاکرا گننے کے مجھے موقع نہیں ہوا انہوں نے یقیناً اس میں محنت کر کے فرماتے ہیں اس میں العلیم و قرآن پاک میں علیم العلیم مختلف الفاظ میں ایک سو ستاون مرتبہ آیا ہے تو ایک اس میں مقندس اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں اعظم قرآن پاک کے اندر جو اتنی تعداد میں آنا یہ اسم کی اس اسم کی خاص اہمیت کو بیان کرتا ہے ہاں یہ کتنی کسی تعداد میں اللہ بار بار ہمیں کریں بندے عومن میں جاننے والا میں عالم ہوں میں عالم ہوں میں عالم ہوں مجھے ہر چیز کا علم ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے تمہارے تمام ہاں جی کردار رفتار گفتار کردار. ہر چیز کا مجھے علم ہے قرآن سیادت کے ذہن میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے تو اس مقدس کی جو ہے اہمیت کو بیان فرماتا ہے تو جن میں سے جو ہے وہ ایک سو ستاون بار آیا ہے تو ان میں سے چند موری جو ہے آپ لوگوں کی خدمت نرس کر رہا ہوں نمبر ایک قالو سبحان بسمن رحمٰن قالو لا علم لنا اللہ ما علمتنا الم انت العلیم الحکیم اس مقدس عائد میں ان کا انتل العلیم الحکیم علیم کا اس مقدس آیا ہے جو ہمارے مرتبہ سے اس میں مقدس الحکیم کے ساتھ دو اسم اعظم ایک ساتھ آیا یہ جو ہے حضرت یہ یہ مردع جو ہے یہ اس مقدس ہے فرشتوں کی طرف سے آیا تو وہ یعنی فرشتوں نے کہا ہیں اے اللہ سبحان کا تو ہر عیب و نقص سے پاک و پاک ظہر اللہ تو ہر اے نقص پاک و پاکزا ہے لا مولانا ہم تو صرف اسی چیز کو جانتے ہیں جن کا تو نے ہمیں علم عطا کیا لا ملانا ہمیں کوئی علم نے علمہ کر صرف ماں اور اسی چیزوں کا علم ہے علّ تنہا جس کا تو نے ہمیں علم دیا ہے جس نے جس کا تو نے ہمیں علم سے نوازا ان کا بے شک تو انت تو ہی العلیم و اللہ جاننے والا ہے اور حکیم حکمت والا تو اس آیت مجیدہ سے ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ بزات جو ہے ہر شے کا بزاد ہر شے کا ہر لحاظ سے وضاویے سے علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہاں اللہ تعالیٰ ہی کو ہے غذات جو ہے ہر شے کا اللہ تعالیٰ ہی کو باقی تمام معلوقات فرشتوں سمیت وہی کچھ جانتے ہیں کہ جس کا اللہ اللہ العلیم ہمیں ہاں جی ج, ج, ج, ج. وہی کچھ جانتے ہیں جو جس کا اللہ العلیم ہمیں دے دے ہاں جی ہمیں جو ہے دے دے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو جو ہے اللّہ تعالیٰ ہمیں دے دے ہم وہی علم جانتے ہیں جس کا جو اللہ ال, ال, العلیم علیہ السلام ہمیں تعلیم دے دے جنہیں وہ ہمیں سکھائے ہمیں اس کا علم دے دے ہمیں اس سے بارے میں معلومات دے دے تو حقیقت میں عرض سے لے کر سرا تک ہاں جی ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ العلیم جل جلال ہے ہاں جی سہان لا لا الا ما علم تن کام حکم فرش فرما فرمانے ہیں ہاں جی اللہ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دیا باقی جن چیزوں کا تو نے ہمیں علم نہیں دیا ہم نہیں جانتے یہ واقعہ لوگوں کے علم میں ہے سور بقرہ میں ہاں جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمانے کے بعد جو ہے پھر پھر اسٹونی جاوش اس کا ذکر فرمایا کہا ہے اللہ یہ انسان کو آپ کیوں خلق کریں یہ خون بہ دنیا میں فساد چلے گا اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے معروف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر شے کا جو ہے اس کو مارفت کرایا اس کو جنوایا اس کا تعلیم دے دیا ہر چیز کو دکھایا یہ اس کی حقیقت یہ ہیں یہ چیز اس طرح ہے ہاں تو پھر معلومات دینے کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا تم ان ساری چیزوں کا مجھے نام بتاؤ ہاں جی امبی امیہ ان سب چیزوں کا نام مجھے بتاؤ تو انہوں نے فرمایا خال الصفان کے اس وقت فرصو نے کہا اے اللہ ہم تو صرف وہی وہ جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دے ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے چونکہ ان چیزوں کا تو نے ہمیں علم نہیں دے پھر اللہ نے عدم سے کہا یہ آدم ام بھی ہم یاسمان یا آدم یہ آدم تو ان تمام چیزوں کا جو ہے نام آب آب جو ہے بتاؤ شسٹوں کو تو امداد نے ان سب ان سب چیزوں کا علم بتایا تو پھر وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے جو ہے جس چیز کا علم ہے تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالی ہی بزاد اس کائنات کے ہر شے کا علم ہم اللہ تعالی ہی کو ہیں پھر اللہ جتنی علم ہمیں دے دیتا بندہ اتنا ہی جانتا ہے اللہ نے قرآنِ فرمائے وما اتھی تم العلم اللہ قریلہ بند خدا تمام نو انسانی کو معلومات کو مخاطب کر کے اللہ فرما ہیں تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے ہم نے تمہیں تھوڑا ہی علم دیا ہے اور اور علم کل علم مطلق اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تو یہ پہلے آئے جو ہے سورہ بقرا کے 32 آئے نمبر بتیس سے یہ آیا جو ہے آئے نمبر دو اللہ عمت علوم خیرن فعین علیم وَمَا تف مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ العلیم سر بقرائے نمبر دو سو پندرہ ہیں اللہ تعالمت جو بھی خیر و بلائی انجام دو گے تم اے انسان وماں جو بھی تف تم لوگ انجام دو گے بن خیر خیر البلائی جو بھی نیک کام خیر بلائی تم انجام دو گے فین اللّہ علیم تو بے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے جیشا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے علم میں ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اس آیت مجیدہ میں جو ہے جو مومیت ہے اللہ فرماتے وہ امات والے جو بھی تم کرو گے جو بھی جو بھی کے اندر آپ سب کچھ آ جاتے انسان کے تمام کا چھانجے چھوٹے سے چھوٹے نیکے بھی جاتے ہیں بڑے سے بڑے نیکے میں جاتے ہیں اور یہاں تو خیر حرمیا لیکن برائیاں بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے برائیاں بڑے سے بڑی برائیاں اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام قول پھیل افعال کے دار ہاں جی چوری چھپے کریں کھلے محفل و مجلس میں کریں اچھا کریں بورا کریں ہر چیز کا اس ذات اقدس کو علم ہے اس کے علم کائنات کے ہر چیز پر محیط ہے اس بات پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے آزاد کر دیں قرآن میں آیا نا اللہ نے فرمایا جی قرآن میں فرمایا مجھے تمہاری تم جو بھی خیر بجا لاؤ گے جو بھی نیکی کرو گے فن اللہ علیہ بھش اللہ تعالیٰ کو چیز کا علم ہے بلا شخص اللہ کو اس چیز کا علم ہے اساد مجیدہ میں جو مومیت ہے وہ ہر خیر و بلائی کو شامل ہے ہما تفر تم جو بھی کرو گے بلائی میں سے خواہ دنیاوی نے کی ہوں یا عروی ہاں جی اور اللہ العلیم کا علم ان تمام چیزوں پر محیط ہے ان تمام چیزوں بخوا دنیاوی تمام چیزوں پر محیط ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان اپنی زندگی زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے خواہ جو ہے اعمال خیر ہو یا اعمالِ شر جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لمے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو معلوم ہے کہ ہم اپنے شب و روز کو کیسے گزارتے ہیں حضین گرہ میں کس <تصفح> حال میں ہے سب جانتا ہے اس دور میں جو ہے ہاں جی یہ نیٹ کا دور ہے موبائل کا دور ہے لیپ ٹاپ کا دور ہے ہاں جی اس میں انسان جو ہے خلوت میں کمرے میں اکیلا بیٹھ کر کیا کچھ نہیں سنتے ہیں اور کیا کچھ نہیں دیکھتے ہیں ہاں جی لیکن سوچتے ہیں انسان غفلت میں ہے سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جب اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ایک تو اللہ نے دو فرشے آپ کے دائیں بائیں رکھا ہوئے آزو پر رکھا ہوا جانب ایک اعمال خیر کو لکھتا جا رہا ہے اور ایک اعمالِ شہر کو لکھتا جا رہا ہے اور یہ کتاب نامہ کل کے ہاتھ میں دیں گے اس لیے جب کفار کے نامہ عمل ان کے ہاتھ میں دیتا نا تو کفار جو ہے پڑھنے کے بعد ہاں جی پریشانی کے عالم میں کہہ رہے ہیں مال حاضل کتاب لاغ یا اللہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے زندگی میں کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اس لکھا ہے اور بڑے سے بڑے عمل کو اس میں لکھا ہے نیکی برائی سب کچھ اس کے اندر لکھا ہے اللہ یہ کیسی جو ہے کتاب ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے اللّہ نے قرآن اور ہمیں یہ عمل مصقاء حضرت ہمیں یہ عمل مصقاء حضرت شرعرہ جس نے دنیا میں ایک ذرہ کے برابر نیکی کیا ہو ہاں جی وہ بھی اللہ دے کل تم خود دیکھو خو گے تمہارا نامۂ عمل کے اندر دیکھو گے اور ذرہ کے برابر برائی کیا تو وہ بندے دیکھو گے اور اس کا جو اللہ چاہیں تو قرائم کو قرآن کو بخش دیں گے مومن کا جو ہے اس کا سزا بھی بگڑنا ہوگا لہذا ذائن کرامی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم میں ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی میں سے استقادیاسترحمٰن الرمایا تو اس پر واجب ہے کہ اعتقاد رکھیں اللہ تعالیٰ صاحب حیات ہے اور صاحب علم ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر علیہ اللہ صاحب علم ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے عرش سے لے کر فرش تک ہاں جی ہر شیکہ کا جو کسی درمیان میں فرشتے ہوں انسان ہو جنات ہو دوسرے تمام موجودات ہر ایک کے عمل سے کردار سے رابطہ سے گفتار سے قول سے پھر سے ظاہر سے باطن سے ہر چیز کے بارے میں اللہ کو مکمل علم ہے انسان لہٰذا ہمیں غفلت میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے اب یہ نہ سوچے میں خلوت میں کیا کر ہوں کسی کو پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے کسی کو بتا ہو یا نو کوئی مسئلہ نہیں چیز تو مسئلہ سر اللہ کے سزا اس دینا ہے جزا اس دینا ہے آپ کی دنیا کو آباد بھی اسی نے کرنا ہے خیر آباد بھی وہی کر سکتے ہیں عزت بھی اسے سے ملنا ہے ذلت بھی اسے سے ملنا ہے صحت و سلامتی بھی اسے سے ملنا ہے ہاں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کے جس کا کوئی علاج معالجہ نہیں اس میں بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں جو بیماری بھی وہی دے سکتے لہٰذا وہ اللہ جانتا ہے زین گرامی امیت وہ اللہ جانتا ہے آپ اپنے شب روز کیسے گزار رہے ہیں آپ کی زندگی کیسے گزاریں آپ جو ہے کیا کچھ کریں اپنے شب روز میں نئے کام میں گزاریں یا برے کاموں میں نئے کام میں گزارے ہیں تو آپ بہت خوش نصیف ہو ہاں جی اللہ آپ کو جی ذخیر دے گا اگر برے کام میں گزارے تو زین گرامی توبہ کریں توبہ کریں آشی توبہ کریں ابھی ابھی توبہ کریں اس لمحے میں توبہ کریں کیونکہ انسان توبہ جتنا جلدی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کا امید زیادہ ہوتی ہے اللہ بہت دیتا لہٰذا بندے امین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علمی پر کہ اللہ تعالیٰ کو میری ہر چیز پر علم ہے میں اللہ سے چھپ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں ایک چھوٹی سی حرکت بھی نہیں کر سکتا ہوں ہاں جی اللہ کے اہت پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر قسم کے نافرمانی اور معاشیت سے باز رہیں کیونکہ وہ ہمارے تمام اعمال سے خوب آگاہ کائنات ہیں پر کائنات کے جو ہیں کائنات کے ہر شے اس کائنات کے ہر شے اس کائنات کے, کے, کے, کے ہر شے اس کے سامنے اس کے سامنے حاضر ہے کوئی اس سے نہ چھپ سکتا ہے اور نہ چھپ کر کوئی حرکت کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی حرکت بھی کوئی نہیں کر سکتا جنگل میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم کریں اور باعث رہیں اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ جو ہے ایک بدتمیز بچہ بھی بدتمیز بچہ جس کو صحیح غلط کا علم ہونا بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم بہت سے غلط حرکات سے باس رہتے ہیں اگر بچہ بھی دیکھ رہا ہو ہاں تو یہ کیسے ناانصافی ہے کہ عرب بے کائنات ہاں تجھے دیکھ رہا ہے اور تمہاری تمام اعمال حرکات و سکنات اس کے سامنے ہیں اور تو اسے شرم کیوں نہیں کرتا اور تم اسے شرم نہیں کر رہا اور بے دردی سے جو اس کو گناہ کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے رہیں کرتے رہیں پھر وہ پکڑے گا پھر کہاں جائے گا حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر پختہ ایمان نہیں ہے اس لیے شرم نہیں کر رہا اور گناہ کا آسانی سے ارتکاب کر رہا ہے اور ہمیں ایک بچے کے سامنے جو ہمیں شرم ہے ہم باتعمیز بچہ دیکھ رہا تو ہم شرم کرتے ہیں اس بچے سے اور ہم وہ گناہ نہیں کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے قرآن کہہ رہے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ بارہ کتاب ہم نے کہاں سے لے کے انیا سے شچا کلام اور کہاں ہے ہاں یہی قرآن جو سب کچھ اس کے اندر جو کچھ ہے زال کل کتاب لار وفی عظیٰ کرام اس کے اندر جو کچھ ہے سب سچ ہے حق ہے قد پر مبنی ہے اللہ نے فرمائے میں جو تمہارے ہر دار پھیل کردہ رفتہ تمام حرکت سغنا میرے سامنے تم مجھ سے چھپ کر خوش نہیں کر سکتا تو یہ باتیں سو فیصد سچ ہے حق ہے اللہ ضرور دیکھتا ہے ہر صورت میں دیکھتا ہے ہم اللہ سے چھپ کر کوئی حرکت نہیں کر سکتا اچھا برا لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر کے گناہوں سے روکے رکھیں اور جتنا جی ہو سکے نیکیاں کرتے رہیں تاکہ رب راضی ہو اور ہماری دنیا حرت دونوں آباد دعا اللہ تعالیٰ میں ان مقدس اسمال وسنا پر پورا پورا ایمان رکھتے ہوئے سچا مسلمان ظاہر بات ان دونوں میں سچا مسلمان بن کے رہنے کی توفیق آمین